بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 32 کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر فخر لو دیم. اس سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو رائٹ گڈ کوڈ اور گڈ کوڈ کی ہماری بیسکلی کیا ڈیفینیشن ہے ایسا کوڈ جو مینٹنیبل ہو یہ مینٹنیبل کوڈ کیا کوڈ ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے جب اس بارے میں گفتگو کرنی شروع کی تھی تو ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا تھا کہ ایسا کوڈ جو سمپل ہو جو کلیئر ہو اور جو جنرلائزڈ قسم کا کوڈ ہو تو بیسیکلی اچھے کوڈ کی خوبیاں ایسا کوڈ جو مینٹنیبل کوڈ ہو وہ سمپل ہوتا ہے وہ کلیئر ہوتا ہے اور وہ جنرل ہوتا ہے یعنی کہ اس کو آپ پڑھ کے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس میں آپ ماڈیفکیشن آسانی سے لے کے آ سکتے ہیں اور وہ جنرل ہوتا ہے کافی چیزوں میں وہ استعمال ہو سکتا ہے یا آسانی سے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے تو بیسیکلی یہ تین ہمارے پیرامیٹرز تھے سمپلیسٹی جنرلٹی اینڈ کلیئرٹی ان چیزوں کو اچیف کرنے کے لیے جن چیزوں پہ ہم نے بات کی تھی اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں ہم آلریڈی گفتگو کر چکے ہیں کہ کوڈ کو اگر ایک سٹائل اگر ہم اپنائیں تو اس سے کوڈ کو پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے ٹرکس ہمارے کوڈ میں نہیں ہونے چاہئیں ہمارا کوڈ سوچ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی میجک نمبرس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی ہم نے زیرو کو یوز یا ایبیوز کرنے کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی اور اس طریقے سے اور چیزوں کے بارے میں بات کی سو so بیسکلی یہ چیز تھی کہ ہم کوڈ اس طریقے سے لکھیں کہ جس کو ہم سیلف ڈاکیومینٹڈ کوڈ کہیں سیلف ڈاکومنٹڈ کوڈ کون سا ہوتا ہے ایسا کوڈ جس میں کامنٹس آپ کو کم سے کم لکھنے کی ضرورت ہو کوڈ کو پڑھنے سے ہی آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھ آ جائے تو آئیے چلتے ہیں اس کلیرٹی کو ذرا ہم ذرا اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اور آج جس چیز پہ ہم بات کریں گے اس کو ہم کہیں گے clarity کلیرٹی تھرو یہ clarity through موجولیرٹی کیا چیز ہے clarity through موجولٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوڈ کی کمپلیکسٹی کو کم کرنے کا ایک طریقہ کوڈ کو اس کی انڈرسٹینڈیبلٹی یا اس کی ریڈیبلٹی کو امپروو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مختلف لوجیکل سٹیپس جو ہیں ان کو الگ کر کے ان کو فنکشنز میں ڈیوائیڈ کر دیں ان کو ایس فنکشنز لے لیں ایک لوجیکل سٹیپ ایک جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں یہ ایک آپ کے الگودم میں ایک لوجیکل سٹیپس ہے اسٹیپ ہے اس کا آپ نے ایک فنکشن بنا دیا اور اس طریقے سے ہر لوجیکل سٹیپ کو مختلف فنکشنز میں ڈیوائیڈ کر دیں اور انسٹیڈ آف کالنگ انسٹیڈ آف رائٹنگ دیٹ کوڈ فار دوز لوجیکل سٹیپس کال دوز فنکشنز ایٹ دوز پلیسز جہاں پر اس کا کوڈ لکھا ہوتا تھا تو وہ جو کوڈ جو آپ نے لکھا ہے وہ فنکشن میں چلا جائے گا اور فنکشن کی کال ہو جائے گی اور اس سے آپ کی کوڈ کی ریڈیبلٹی بہت بڑھ جائے گی اس میں آپ کی موجولیرٹی بڑھ جائے گی یہ بیسیکلی کانسیپٹ کہہ لیں یہ بہت عرصہ پہلے پارناس نے دیا تھا تقریباً آج سے تیس پینتیس سال پہلے کی بات ہے اور اٹ از اسٹل ویری ویلڈ اور میں آپ کو ایگزامپلس کی مدد سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جب میں نے ایک جو کوڈ لکھا ہوا ہے جب اس کو میں نے فنکشنس میں اس کے لاجیکل اسٹیپس کو میں فنکشنس میں ڈیوائڈ کر دیا فنکشنس میں لے گیا تو کس طریقے سے اس کی ریڈیبلٹی انہینس ہو گئی تو یہ سلائڈ کی مدد سے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس چیز کو یہ آپ کے سامنے جو اگزامپل ہے یہ ایک سلیکشن شارٹ کی ایگزامپل ہے اور یہ ایگزامپل میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں ڈیزائن کے کانسیپٹ میں لیکن بہرحال اس وقت اس کا کانٹیکٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے حالانکہ بات وہی ہے جو پہلے دیکھ لیکن آئیے اس ایگزامپل کو بار پھر سے دیکھتے ہیں. سلیکشن سارٹ کی ایگزامپل میں یہ بیسکلی شروع کے بلاک میں تو کچھ ویریبل ڈکلیئر ہو رہے ہیں اس کے بعد جو پہلی فارلوپ ہے کہ فار آل ایلیمینٹس ان دس ایرے جو آپ نے جس کو سارٹ کرنا ہے اس میں جو اندر والی جو فارلوپ ہے وہ یہ کیا کر رہی ہے وہ ایک منیمم نمبر تلاش کر رہی ہے ہماری جو given رینج میں سے اور رینج ہماری کہاں سے ڈیٹرمن ہو رہی ہے جے کی ویلیو آئی پلس ون سے لے کے میکسیمم تک جا رہی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رینج میں فائنڈ دی اسمالسٹ نمبر اور وہ جو اگر جوسٹ نمبر ہے وہ اگر آئی سے چھوٹا ہے دیٹ از جو آئی انڈیکس پہ جو نمبر رکھا ہوا ہے اس سے چھوٹا ہے جو آخر میں ہم نے جو تین لائنیں لکھی ہوئی ہیں ٹینپ از اکو ٹو اے آئی اے آئی از اکول ٹو is equal to temp تو بیسیکلی ان دو انڈیکسز پہ ویلیو سواپ کر دو یعنی کہ جو آپ نے جو منیمم انڈیکس کیا ہے رینج میں جو آپ کو گیون رینج ہے اور اس کو آئی انڈیکس سے کمپیر کیا اور جو چھوٹا ہے اس کو انڈیکس پہ رکھ دیا اور دوسرے کو ادھر سواپ کر دیا سو so یہ بیسیکلی بڑا ایک سمپل سا ہے سلیکشن شارٹ کا الگم ہے میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ اس کو بخوبی جانتے ہوں گے اس سے بخوبی واقف ہوں گے اب آئیے چلتے ہیں اس سلیکشن شارٹ کے ایلگودم کو دیکھتے ہیں اور ذرا پہلے یہ ڈیٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں لوجیکل اسٹیپس کیا ہیں اس ایلگم میں بیسکلی دو یا تین لاجکل اسٹیپس ہیں پہلا لاجیکل اسٹیپ جو ہے اگر وہ فارلوپ کو میں پہلی فارلوپ کو ذرا نکال دوں اس وقت جو پہلا لاجیکل اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ گیون رینج میں سے منیمم نمبر فائنڈ کرنا سو گیون اینڈ ایرے ایرے میں فلانے انڈیکس سے لے کے فلانے انڈیکس تک ایک انڈیکس سے لے کے دوسرے انڈیکس تک جو بھی وہ ہو اس میں ایک جو منیمم نمبر جو سٹور کیا ہوا ہے اس کا انڈیکس فائنڈ کرنا دز لاجیکل اسٹیپ نمبر ون اینڈ لاجیکل اسٹیپ نمبر ٹو کیا ہے لاجیکل اسٹیپ نمبر ٹو ہے کہ آپ کا جو کوڈ کے جو تین لائنیں جو نیچے لکھی ہوئی ہیں اس میں جو من... اگر وہ اس سے چھوٹا ہے تو اس کو اس سے سواپ کیا جا رہا ہے اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے سوچنے کی اور سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ جو منیمم نمبر والا جو تین لائنوں کا چار لائنوں کا کوڈ ہے اس کو آپ ایک لاجیکل سٹیپ کے طور پہ ایک فنکشن میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اور وہ جو سواب کا فنکشن ہے اس کو دوسرے فنکشن میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں جب آپ نے ان کے دو الگ سے فنکشن اور لکھ لیے یعنی کہ ایک آپ نے فنکشن منیمم نمبر کا فنکشن بنا لیا جو یہ آپ کے سامنے آپ نظر آ رہا ہے جس میں گیون اے نیرے اور اس کی رینج فروم اینڈ ٹو اس میں سے دس فنکشن ریٹرن آف دا مینیمم ویلو انٹ رینج اور دوسرا سواپ کا فنکشن اور فنکشن ہے آپ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ دو انٹیریئرس ہیں I mean, case, type تو یہ دو انٹیریئرس ہیں ان کو سواپ کرنے کا ہے سو وی آر اس میں ریفرنس پاس کر رہے ہیں اور وائی کے اور وہ ان کی ویلیو سواپ کر رہا ہے سو so, یہ ہمارے دو فنکشن الگ سے ہو گئے اور اب جو ہمارا سارٹ کا فنکشن جو ہے وہ بڑا سمپل سا فنکشن ہو گیا اس میں پہلی فارمپ اسی طریقے سے رہے گی اور دوسری فارملوپ میں سے لے کے سائز مائنس 1 تک اس کی مینیمم انڈیکس تلاش کر لیا اور وہ جو منیمم انڈیکس جو ہے جو نمبر ملا وہ آپ نے سواب کرتے ہوئے آئی انڈیکس اور منیمم کو دونوں کو سواب کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایتھ پہ جو ریمیننگ رینج جو ہے اس میں سے چھوٹے سے چھوٹا نمبر آ گیا تو پہلے کیس میں سب سے چھوٹا نمبر اے زیرو پہ آ جائے گا پھر جب آئی کی ویلو ون ہو گئی تو پھر اس سے جو بڑا نمبر ہے وہ اے ون پہ آ گیا اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اب اگر آپ اس دوسرے فنکشن پہ جو سلیکشن شارٹ کا جو نیا جو فنکشن بنا اس پہ آپ غور کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ دوسرا فنکشن جو ہے یہ پہلے والے فنکشن سے سمجھنے میں آسان ہے اس میں بڑا سمپل سی بات کی جا رہی ہے کہ آپ given رینج میں منیمم نمبر فائنڈ کر لیں اور اس کے بعد منیمم کی ویلو آئیتھ ویلو کے ساتھ جو ویلو آئیتھ انڈیکس پہ اسٹورڈ ہے اور جو ویلو منیمم جو آپ نے نمبر جو اپ اس کا انڈیکس اپ نے تلاش کیا تھا ان دونوں کو اپس میں سوآپ کر دیں تو اس طریقے سے کنٹینیو کرتے رہیں اس سچلے کو تو یہ سارٹ کا الگوریتم یہ اپ نے لوجیکل سٹیپس میں اپ نے ڈیوائیڈ کر دیا تو اس سارٹ کے الگوریتم کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ ایک اس کام کرنے کی بائی پروڈکٹ بھی ہے۔ اور وہ بائی پروڈکٹ کیا ہے؟ اس بائی پروڈکٹ کے نتیجے میں اپ نے نہ صرف اس فنکشن کو آسان بنا لیا بلکہ اس سے دو اپ اس کے علاوہ فنکشنز آپ نے بنا لی ہے وہ دو فنکشنز کون سے ہیں وہ فنکشنز ہیں کہ ایک تو منیمم انڈیکس تلاش کرنا دیٹ از گیون این ارے اینڈ دا رینج ود ان درے دی فنکشن منیمم دیٹ وی جسٹ ڈیولپڈ جو ہم نے لکھا تھا ووڈ فائنڈ دی انڈیکس آف دا منیمم نمبر ان range Okay. So, ایک ہمارا یہ فنکشن بنا اور دوسرا ہمارا فنکشن وہ سواپ کا فنکشن جس میں ہم دو کی ویلیو کو سواپ کر سکتے ہیں اب میں نے جو بائی کا جو ذکر کیا، ایک ایک طرف تو آپ نے اس کو آسانی پیدا کر لی شارٹ کے فنکشن کو سمجھنے میں اور دوسری طرف آپ نے دو ریزیبل فنکشن آپ نے ڈیزائن کر لیا اب یہ مینیمم ویلو تلاش کرنا جو ہے دس از اے ویری کامن کائنڈ آف آپریشن آپ کو ہو سکتا ہے کہی جگہ پہ اس کی ضرورت پڑے تو یو کین یوز دا سیم فنکشن اگین ایٹ ڈفرنٹ پلیس اور اسی طریقے سے swap کا ایک نہایت کامن فنکشن ہے بہت بے جگہ استعمال ہوتا ہے یہ ونس اگین آپ نے جب اس کو ایک فنکشن میں آپ نے کنورٹ کر لیا تو اب اس فنکشن کو جہاں پر آپ, آپ کو ضرورت ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ری یوز کر سکتے ہیں جو یہ جو شارٹ کا الگ سلیکشن سارٹ کا جو میں نے الگودم آپ کو دکھایا تھا اس میں جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ دو جو آپ کے فنکشن بنے جو شارٹ کے فنکشن کے علاوہ منیمم نمبر کا فنکشن اینڈ سواپ کا فنکشن ایکسچینج کا فنکشن یہ ری یوزیبل فنکشنس بن گئے یہ آپ کئی جگہ پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کافی کامن اس کا استعمال ہے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ فنکشنز بناتے ہیں ان لوجیکل سٹیپس کو جن کی میں نے پہلے بات کی تھی کہ یو تھنک اباؤٹ دیس یو ہیو ان یور کوڈ اور ان لوجیکل سٹیپس کو فنکشنز کی فارم میں آپ کنورٹ کر لیتے ہیں چاہے وہ فنکشنز ری یوزبل فنکشنس نہ بھی ہوں یہ ایک امپورٹینٹ پوائنٹ ہے ایک بڑا باریک سا نکتا ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے عام طور پہ فنکشنس بناتے وقت جو جس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فنکشن وہ چیز ہے جو آپ بیسیکلی بار بار اس کوڈ کو ری یوز کرنا چاہیں تو اس کو آپ فنکشن بنا لیں تو وہ آپ کو ری یوز کرنے میں آسانی ہوگی آپ کو وہی کوڈ دوبارہ بار بار نہیں لکھنا پڑے گا آپ کی مینٹننس آسان ہو جائے گی میں ذرا تھوڑی سی مختلف بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ جو آپ کا جو کوڈ سیگمنٹ ہے وہ ری یوزیبل نہ بھی ہو وہ بڑا سپیسیفک ہو اس پرٹیکولر ایلگوریدم کے لیے چاہے آپ کو کوئی اس کی مثال نہ ملے کہ آپ کسی اور جگہ پہ اس کو یوز کر سکتے ہو ایون دین اٹ از یوزفل ٹو کنورٹ دیٹ پارٹ ان سیپریٹ فنکشن تاکہ آپ کا جو کوڈ جو ہے وہ موجولرائز ہو جائے کوڈ موجولر ہونے سے آپ اس کی ریڈیبلٹی آپ بڑھائیں گے وہ انہینس ہو جائے گی اس کو سمجھنا آسان ہوگا اور پھر بعد میں اس میں چینجز کرنا آسان ہوگا تو اس سلسلے میں میں آپ کو یہ دوسری ایگزیمپل سے میں یہ چیز واضح کروں گا اور یہ ایگزامپل ہے کوئک شارٹ کے فنکشن کی یہ کوئک شارٹ کا فنکشن ونس اگین بڑا مشہور فنکشن ہے مجھے کافی امید ہے کہ آپ نے اس فنکشن کو دیکھا ہوگا بڑا کامن سا سارٹنگ کا البودم ہے ایکچولی بہت جگہ استعمال ہوتا ہے بڑا فاسٹ بڑا ایفیشنٹ البودم ہے اس البودم کو ایک نظر ہم دیکھتے ہیں اور اگر آپ اس البودم کو دیکھیں تو یہ کچھ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا میں اس کی جو مختلف جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو میں ایکسپلین اس جگہ پہ نہیں کروں گا لیکن بہرحال اس الگودم کو آپ دیکھیں یہ دس پندرہ لائنس آف کوڈ لکھی ہوئی ہیں بہت زیادہ لمبا چوڑا کوڈ بہرحال یہ پھر بھی نہیں ہے لیکن اسٹل دیر از سم کمپلیکسٹی اچھا اس کوک شاٹ کے الگودم میں ایک جو خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے ایکسپیریئنس میں یہ ہے کہ جب یہ الگودم یا کوڈ اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس بڑا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو سمجھنا اس چیز کو یاد رکھنا کہ یہ الگوردم ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کی کیا کیا اسٹیپس ہیں اور جب میں اسی الگوردم کو لوجیکل اسٹیپس میں کنورٹ کر دیتا ہوں اس کو بریک کر کے فنکشنز الگ الگ بنا لیتا ہوں تو اسٹوڈنٹس کو وہ الگودم یاد رکھنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ریپروڈیوس کرنا اور اگر خود سے لکھنا سمجھنا سب چیزیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں سو so, اس میں ہم کون کون سے لاجیکل اسٹیپس کی ہم بات کر رہے ہیں جو پہلا لاجیکل اسٹیپس جو ہے جو شروع کے تین چار لائنیں جس میں ہم ویریبلس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں ان کو ذرا چھوڑ دیں تو اس کے بعد جو اف اسٹیٹمنٹ جو ہے اس ایف اسٹیٹمنٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اف لیفٹ از لیسٹ دین رائٹ دیٹ از جو آپ نے رینج جو آپ نے دی ہے اس میں ایک سے زیادہ ایلیمنٹس ہیں تو آپ نے جو ایرے دی ہے اس کی رینج لیفٹ اور رائٹ جو اس کے انڈس ہیں ان میں ایک سے زیادہ اگر ایلیمنٹس ہیں اگر دیر از اونلی ون ایلیمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایرے از آلریڈی سارٹیڈ تو یہ ہمارا وہ کیس بن گیا جہاں پر ہم ریکرجن کو بریک کر دیں گے اور اگر اس رینج میں کچھ نہیں ہے ایون دین یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ڈو اینی اور اگر ایک سے زیادہ اس میں ایلیمنٹ ہیں دین یو نیڈ ٹو ایکچولی سارٹ those ایلیمنٹ سو دیٹ از وائی وی ہیو لیفٹ لیس رائٹ اب ذرا آگے چلتے ہیں آئی اور جو کام جو دو ویل کی جو لوپ جو ہے دو وائل کے اندر پھر دو بار ڈو ویل کی لوپ ہے اور دونوں الگ الگ ڈویل لوپ ہے ایک طرف آپ index آئی کو آپ چلا رہے ہیں اور آئی کو increment کر رہے ہیں left سے اور دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تک یہ کام کرتے رہو جب تک وائل اے آئی پیوٹ پیوٹ جو آپ نے دی تھی جو پیوٹ جو آپ نے سلیکٹ کی تھی جب تک یہ نمبر اس pivot سے چھوٹا ہے اس وقت تک اس انڈیکس کو انکریمینٹ کرتے رہو اس کے بعد جب آپ کو ایک ایسا نمبر مل گیا ہے جو اس پیوٹ کے برابر یا اس سے بڑا ہو تو اسٹاپ دئر اینڈ دین رائٹ سے جے کا انڈیکس ڈیکریمنٹ کرنا شروع کر دو اور اس میں بھی یہی کام کرنا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ اب یہ ایک نمبر آپ کو جو آئی ایت انڈیکس پہ جو نمبر پڑا ہے that is اور ایک نمبر جو جیتھ انڈیکس پہ جو پڑا ہے دیٹ از لیس دین اور اکول ٹو دا پیویٹ سو یو وڈ نیڈ ٹو سواپ دیز ٹو نمبر سو اگلا اسٹیپ جو ہے ان کو یہ ان دو نمبر کو سواپ کر دیں اگر آئی اور J ایک دوسرے سے اوور نہیں کر رہے اگر وہ ایک دوسرے کو انہوں نے cross نہیں کر دیا اینڈ دین یو ول کیپ آن کنٹینیو دس تھنگ سو اس ڈو وائل لوپ جو باہر والی ڈو وائل لوپ ہے اس کے نتیجے میں کیا چیز ہوگی اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کی پیویٹ جو ہے جو اس سے چھوٹے نمبر ہیں وہ سارے کے سارے لیفٹ پہ آ جائیں گے اور جو اس سے بڑے نمبر ہیں وہ سارے کے سارے رائٹ پہ آ جائیں گے جی ایتھ انڈیکس سے اور جی ایتھ انڈیکس پہ آپ پیوٹ کی ویلو رکھ دیں گے یہ بیسیکلی ایک آپ کی جو ایرے ہے جو اس ایرے کی جو رینج ہے جس کو آپ سارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دو پارٹیشنز میں ڈیوائیڈ کرنا اس کو مقصود ہے وہ دو پارٹیشنز کون سی ہیں ایک میں پیوٹ سے چھوٹے نمبر اور ایک میں پیوٹ سے بڑے نمبر یا اس کے برابر نمبر اور دین یو ہیو دس پیوٹ ایٹ اٹس رائٹ پلیس کام کر لیا that is اس کو پارٹیشن کر لیا اس کے بعد آپ کو فار دس رینج جو اس کے پیوٹ سے چھوٹے نمبر کے لیے لیفٹ سے جے مائنس تک اور دوسری رینج جے پلس ون سے رائٹ right تک جو سے بڑے نمبر ہیں اینڈ یو کیپ اس ڈوئنگ ریکرس کے الگ میں بیسکلی دو یا تین لاجکل اسٹیپس ہیں کون کون سے لاجیکل اسٹیپس ہیں سب سے پہلا لاجیکل اسٹیپ جو ہے آئی مین ریکرجن کی باؤنڈریز کو اگر ہم چھوڑ دیں کہ کس وقت آپ نے recursive call کرنی ہے یا کس وقت اپنے recursion کو terminate کرنا ہے left is less than right that is you have more than ون ایلیمنٹس ان دیٹ رینج جس کو آپ سالو کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ از دی باؤنڈری کنڈیشن لیکن اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پہلا لاجیکل اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس رینج کو پارٹیشن کرنا ہے یو سلیکٹ اے پیویٹ اور اس پیوٹ سے آپ نے اس کو رینج کو اس طریقے سے پارٹیشن کرنا ہے کہ جتنی ویلوز اس پیویٹ سے چھوٹی ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں پیوٹ سے اور جتنی ویلیوز اس پیوٹ سے بڑی ہیں وہ رائٹ right سائٹ پہ آ جائیں پیوٹ اپنی پراپر جگہ پہ پہنچ جائے اور آپ کی جو ایرے جو ہے دو, چھوٹ... دو چھوٹی ایرے میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی ریلیٹیولی سمالر ایک میں چھوٹی ویلیوز اور ایک میں بڑی ویلیوز اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ دو بار ریکرسیف کال کر کے کوئک سوٹ کی ان کو سوٹ کر لیا جائے تو یہ لوجیکل سٹیپ جو اس میں جو امپ جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ جب میں اس کو اس طریقے سے کوڈ کو لکھتا ہوں اسٹوڈنٹس کو اس کوڈ کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر میں اس کوڈ کو لوجیکل سٹیپ میں ڈیوائیڈ کر دوں دیٹ از آئی سی دس پارٹیشن از ون فنکشن لاجکلی آئی ٹیل دا اسٹوڈنٹس اوکے وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر پارٹیشننگ دس پرابلم ان سب پرابلمس اینڈ دین وی آر ٹرائنگ ٹو سالو دیز پرابلمس ان ایچ دونوں کو الگ الگ کر لیا تو پہلا لوجیکل سٹیپ جو ہے پارٹیشن کرنا اور پھر لاجیکل جو ہیں آپ کے دوبارہ جو فنکشنلٹی دو تھی اس, اس, اس کو ایک لاجیکل اسٹیپ ہم نے بنا دیا اور اس کا نام ہم نے دے دیا پارٹیشن اور بیسکلی دس پارٹیشن پارٹیشن جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کس سے اور اس کا فنکشن ہم نے یہ الگ لکھ دیا اور جب ہم نے یہ فنکشن اس کا الگ لکھ دیا تو اب ہمارا کوک سالٹ کا جو فنکشن جو ہے یہ تین یا چار لائنیں آپ کہہ سکتی ہیں اس میں ہیں پہلی تو وہی آپ کی باؤنڈری کنڈیشن کہ کس وقت یہ کوک سال کا فنکشن آپ نے اس کو اس سے باہر نکلنا ہے لیفٹ از لیس رائٹ اونلی دین یو وس تھوائز آپ کی رینج میں ایک یا اس سے کم نمبر ہوں گے زیرو ہوگا تو اس میں, اس case پہ آپ کو کو سارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلا step, partition سو so ہم, right. so ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ انڈیکس بتا دو جس پہ آپ نے اپنی جو ویلو جو ہے آپ نے چوز کر کے رکھ دی تھی اور اس سے جو چھوٹی values جو ہیں وہ left side پہ ہیں اور بڑی ویلیوز جو ہیں وہ اس پی انڈیکس سے رائٹ right سائڈ پہ ہیں تو دین وی کال دس فنکشن فنکشن لکھ لیا اب اس فنکشن کو آپ دیکھیں اور پہلے والے فنکشن کو دیکھیں تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کو انڈرسٹینڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے گو کے پارٹیشن کا Is a complex algorithm. وہ شاید اس میں اور کچھ بہتری لانا شاید ممکن ہو اگر آپ اس پہ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ اس کو بھی تھوڑا سا امپروو کر سکتے ہیں لیکن شاید اس میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے لیکن کوئک شارٹ کا فنکشن ایز سچ بہت سمپل ہو گیا اس کوٹ کے فنکشن سے مجھے آپ کو یہ بتانا مقصود تھا یہ چیز ایکسپلین کرنی میں چاہتا تھا کہ گو کے یہ پارٹیشن کا جو فنکشن جو ہے یہ فنکشن شاید عام استعمال میں آپ کہیں پر بھی اس کو دوبارہ ری یوز نہ کر پائیں یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ویری کامن دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ ایکچولی یو وڈ نیڈ ٹو ڈو بیک یہ کے لیے اسپیسیفک چیز ہے میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ اس کی کوئی اور اپلیکیشن ہو. ہو سکتا ہے کہ اف یو مے بی ایبل ٹو فائنڈ سم تھنگ دیٹ از ویری گڈ بٹ ایون اف یو ڈو ناٹ ایون دین در از ویلو ان ٹیکنگ دس پارٹ آؤٹ and converting it into one logical logical step step step back function this تھرڈ سو فورتھ تو یہ جو logical اسٹیپس جو ہیں ان کو الگ کرنے سے پروگرام کی ریڈیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے اب آپ نے اس کو ڈیبک کرنا ہے آپ آپ کو سمجھ نہیں آ کہ کی یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ اگر آپ نے ڈیبک کرنا ہے تو کس چیز میں آپ کریں گے بیسیکلی جو پارٹیشن کا فنکشن ہے اسی کو شاید آپ کو ڈی کرنے کی ضرورت پڑے باقی چیزیں اتنی آسان ہیں اتنی سمپل سی ہیں کہ وہ فوری طور پہ نظر آ جائیں گی دوسری جو ایک امپورٹنٹ جو بات ہے جو شاید میرے لیے اس وقت ممکن نہ ہو کہ میں اس میں جا کے آپ کو ڈیٹیل میں بات کر سکوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ریکرسیو فنکشنز جو ہوتے ہیں Uh, ان کو جب آپ نے ان کو اس طریقے سے لاجیکل سٹیپس میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیا تو اس کے بعد ان کو پروو کرنا ان کی ان کو ویریفائی کرنا ان کو یہ چیز پروف دینا اس چیز کا کہ یہ فنکشن ٹھیک کام کرتا ہے یہ نہایت آسان ہو جاتا ہے all you need to ڈو از کنورٹ دس تھنگ ان ٹو سم انڈکٹیو فارم کی صورت میں اس کو بنا لیں اور پھر انڈکشن کے ذریعے ہی اس کو بڑی آسانی سے پروف کیا جا سکتا ہے بہرحال وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے شاید اس موقع پہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں لیکن یہ اس کا ایک سائڈ ایفیکٹ ہے اگر یہ سارا پارٹیشن کا کوڈ اس کے بیچ میں ہوتا تو پھر وہ انڈکشن کے ذریعے اس کو اتنی آسانی سے پروف کرنا آسان نہیں تھا کافی مشکل ہو جاتا گو کہ آپ اس کو پروف بہرحال پھر بھی کر سکتے ہیں اب جو دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس بارے میں میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے شارٹ سرکٹنگ یہ شارٹ سرکٹنگ کیا چیز ہے اگر آپ کو یاد ہو جو بولین ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سی سی پلس پلس اور اس طرح کی لینگویجز میں ان سے شارٹ سرکٹنگ کے ذریعے وہ ایویلویٹ ہوتے ہیں شارٹ سرکٹنگ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ہی اس پورے ایکسپریشن کی ویلیو ڈٹرمن ہو جائے اس کے بعد ریمیننگ پارٹ آف دی ایکسپریشن از ناٹ ایویلویٹڈ اس کی ایگزامپلس بڑی دو مشہور ہیں اگر ہم ان کو دیکھنا چاہیں بیسیکلی اگر آپ کے پاس ایکسپریشن ہو اے اور بی تو یہ پورا ایکسپریشن کس وقت ٹرو ہوگا یہ ایکسپریشن اس وقت ٹرو ہوگا جب اے اس ٹرو اور بی اس ٹرو اور بوتھ آر ٹرو تو اس کا مطلب ہے یہ اور کی کنڈیشن میں ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک کم از کم ٹرو ہونا چاہیے ادر دین دی ایکسپریشن وڈ بی ٹرو تو شارٹ سرکٹنگ اس ایکسپریشن کو کس طریقے سے ایویلویٹ کرتی ہے یہ سب سے پہلے اے کو ایویلوٹ کیا جاتا ہے اگر اف اے از ٹرو تو یہ جو بی والا جو پارٹ جو ہے is not needed because B چاہے ٹرو ہو یا فالس ہو یہ پورا ایکسپریشن کیس وڈ بی ٹرو تو یہ چیز شارٹ سرکٹنگ ہے آن دی ادر ہینڈ اینڈ کے کیس میں اگر ہمارے پاس ایک سب ایکسپریشن ہو اے اینڈ بی دی ہول ایکسپریشن ان دس یہ ایکسپریشن کس وقت ٹرو ہوگا جب یہ دونوں ٹرو ہوں گے A بھی ٹرو ہوگا بی بھی ٹرو ہوگا اور اس سلسلے میں کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ فالس کس وقت ہوگا فالس اس وقت ہوگا جب دونوں میں سے کوئی ایک فالس ہو جائے گا تو جب اس ایکسپریشن کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو اگر اے فالس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بی اگر ٹرو ہوگا بھی تو اے اینڈ بی فالس ہوگا کیونکہ ان کا دونوں کا ٹرو ہونا ضروری ہے تو اور کے کیس میں اگر پہلا جو پارٹ جو ہے وہ اگر ٹرو ہوگا تو سیکنڈ پارٹ از ناٹ ایویلوٹڈ اینڈ کے کیس میں اگر پہلا پارٹ فالس ہوگا تو سیکنڈ پارٹ از ناٹ ایویلوٹڈ بیکاز دی ہول ایکسپریشن از گوئنگ ٹو بی فالس ان دیٹ کیس تو یہ شارٹ سرکٹنگ ہے یہ شارٹ سرکٹنگ کافی آسانیاں پیدا کر دیتی ہے اس کی پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ ہے کہ کیوں یہ ایسا ڈیزائن کیا گیا کچھ لینگویجز شارٹ سرکٹنگ نہیں کرتی جس میں پورا ایکسپریشن جو ہے یہ لینگویجز شارٹ سرکٹ الاؤ نہیں کرتی ہیں. کچھ لینگویجز ایسی ہیں جو ایکسپلیسٹ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کیس میں شارٹ سرکٹنگ کرنی ہے اور اس کیس میں شارٹ سرکٹنگ نہیں کرنی مثلا ایڈا ایک لینگویج ہے بہرحال یہ ذرا تھوڑی سی دوسری بحث ہے کہ کس جگہ پہ یہ چیز ہوتی ہے اور کس جگہ پہ نہیں ہوتی لیکن شارٹ سرکٹنگ جو ہے یہ پروگرام کو سمجھنے میں اور اس کی ریڈیبلٹی کو ڈیکریز کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے تو جب بھی آپ بول ایکسپریشنز لکھیں یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ شارٹ سرکٹنگ اس وقت جو میں آپ کو بات کروں گا جو ایگزامپل دوں گا وہ ایکچولی کوڈ کی ریڈیبلٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ ایک بڑی کامن سی مسٹیک ہے جو شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے ہو جاتی ہے اور بیسیکلی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مینٹنیبل کوڈ کی بات کرتے ہیں تو مینٹنیبل کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوڈ لکھا جائے جس کو نہ صرف سمجھنا آسان ہو بلکہ اگر کوئی پرابلم آگئی ہے اگر کوئی ڈیفیکٹ آگیا ہے تو اس ڈیفیکٹ کو سمجھنا اور اس ڈیفیکٹ کو دور کرنا بھی آسان ہو تو یہ دوسرے زمرے میں یہ بات آئے گی ذرا تھوڑی سی میں آپ کو ایکزیمپل کی مدد سے یہ آپ کو ایکسپلین کروں گا اور یہ جو جس طریقے سے میں نے بات کی یہ ایگزامپل جو ہے دس از اے ویری کامن مسٹیک اور میں نے ایکچولی کئی بار یہ پروفیشنلی ریٹن کوڈ میں بھی یہ پرابلم دیکھا ہے تو آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا کوڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے وی ہیو دس اسٹرکچر نوڈ جس میں ایک ڈیٹا کمپنیٹ ہے اور دوسرا اس کا لنک ہے نیکسٹ کا سو بیسکلی دس کڈ بی نے میں دو components میں data ہم نے pointer node and this is a pointer to this kind of structure okay اوائنٹر یہاں تک بات ٹھیک ہو گئی اب آگے چلتے ہیں اب سمجھتے ہیں کہ لیٹس اصوم کے کوڈ میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اور ہم اس جگہ پہنچے ہیں جہاں پر یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے ان دس ایف اسٹیٹمنٹ وی ہیو دس ویری سمپلٹی ڈیٹا آفٹر اور ڈیٹا کمپنیٹ آف دی نوڈ وچ از پوائنٹر از لیس دین مائی ڈیٹا اور پوائنٹر از اکول ٹو نال دین آئی ڈو سم تھنگ ہیئر سو بیسیکلی بڑے یہ انوسینٹ سی مسٹیک ہوتی ہے یہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ پروفیشنلی ریٹن کوڈ میں بھی میں نے یہ بات کئی بار دیکھی ہے تو یہ ایسی چیز ہے جو اکثر ہو جاتی ہے آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اس وجہ سے میں اس پہ خاص طور پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس میں دو ونس اگین دو کمپونیٹس ہیں ایک میں آپ یہ اس پوائنٹر جس جگہ کو پوائنٹ کر رہا ہے جس نوڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس میں جو ڈیٹا کا کمپوننٹ ہے اس کو اس ڈیٹا ایلیمنٹ سے جو میں نے سپیسیفائی کیا ہے جو میں نے سپلائی کیا ہے مائی ڈیٹا اس سے کمپیر کیا جا رہا ہے تو یا یہ کنڈیشن ٹرو ہو یا یہ پوائنٹر نل کے برابر ہو تو اس وقت مجھے یہاں پر کچھ کام کرنا ہے ادر وائز آئی ول جسٹ اسکول سوال یہ ہے کہ اس میں کیا غلط ہے اس میں یعنی کہ کہنی تھنگ رانگ ذرا آپ اس چیز کے بارے میں سوچیے کہ کیا چیز غلط ہو سکتی ہے تھوڑی سی میں آپ کی ہیلپ کر دوں کہ میں نے کیونکہ شارٹ سرکٹنگ کی ایگزیمپل دی ہے اور شارٹ سرکٹنگ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں تو یہاں پر جو غلطی ہے اس کا تعلق شارٹ سرکٹنگ سے ہے اب شارٹ سرکٹنگ سے تعلق جو ہے وہ کن دو چیزوں پہ لگ سکتا ہے جو پہلا آپ کا جو کمپیرزن ہے جس میں آپ اس نوٹ پہ جو ڈیٹا ہے اس کو مائی ڈیٹا کے ساتھ کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے پوائنٹر کی ویلیو کو نل سے کمپیر کر رہے ہیں شاید آپ کو نظر آ گئی ہوگی پرابلم کیا ہے جی ہاں پرابلم بڑی سمپل سی ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے تو اس شارٹ سرکٹنگ کا نتیجہ کیا ہے شارٹ سرکٹنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر پہلا جو ویلو ٹھیک ہے تو دوسری ویلو کبھی بھی وہ چیک نہیں ہوگی اگر دوسری ویلیو ٹھیک نہیں ہے دوسرا اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوائنٹر نل کے برابر ہے تو آپ یو کین ناٹ ٹیک دیٹا کمپونیٹ آف دوڈ وہ تو نوڈ ہے ہی نہیں وہ تو نوڈ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے یہ پوائنٹر تو کسی ایمٹی خلا میں کسی چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے تو آپ اس کا ڈیٹا کمپونیٹ کیسے اٹھائیں گے جب آپ اس کا ڈیٹا کمپونیٹ نہیں اٹھا سکتے تو جب آپ یہ کریں گے کہ گیو می دیٹا کمپونیٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کین ناٹ پک دمپونے کریش بیک دیر از نو ڈیٹا کمپونیٹ دیٹ یو کین لک ایٹ تو اس کو لکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلا جو ہے پوائنٹر جو کے ساتھ کمپیرزن ہے وہ پہلے کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا کام کیا جائے اگر آپ پوائنٹر کا کمپیرزن نل کے ساتھ پہلے کریں گے تو ان دیٹ کیس وین دس از ٹرو دیکنڈ پارٹ وڈ بی ایویلڈ اور جب یہ نل ہوگا سیکنڈ پارٹ ناٹ اویلیو اس کا مطلب ہے آپ کا crash نہیں کرے گا. اگر یہ ناٹ نل ہے اونلی دین یو کمپیر ڈیٹا اینڈ دین یو پرفارم دیٹ اوپریشن سو ان بوتھ کیسز یور پروگرام از سیف یہ بولین ایکسپریشن میں یہ جو شارٹ سرکٹنگ جو ہے یہ کافی اہم رول پلے کرتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے اور کیونکہ اس شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے بعض اوقات اس پورے ایکسپریشن کی ایویلیویشن جو ہے متاثر ہوتی ہے ضروری نہیں کہ آپ کا پورا ایکسپریشن ایویوی... جو ہے وہ ایویلوٹ ہو تو بعض اوقات بڑی انوسنٹ سی مسٹیکس ہو جاتی ہیں اگر آپ اس ایکسپریشن کو لوجیکلی دیکھیں گے تو دیر از نو ڈفرینس بٹوین دی فرسٹ ایکسپریشن اینڈ دی سیکنڈ ایکسپریشن دونوں کیسز میں ایکسپریشن آپ کا وہی ہے اور کنڈیشن وہی ہے کیونکہ اور کنڈیشن جو ہے اگر یہ آپ کو یاد ہو دس اور کنڈیشن از ایسوسیٹو بولین ایکسپریشن میں سی یا سی پلس پلس اس کی بات نہیں کر رہا میں سمپل لاجک بولین ایکسپریشن کی بات کر رہا ہوں دی اینڈ اینڈ اور آپریٹرس جو ہیں یہ ایسوسیٹو آپریٹر ہیں ایسوسیٹو آپریٹر کا کیا مطلب ہے کہ چاہے آپ اے کو لیفٹ پہ لکھتے ہیں چاہے آپ بی کو لیفٹ لکھتے ہیں اے بی از دا سیم ایز بی اور B is the same as B A اسی طریقے سے اے اینڈ بی از دا سیم ایز بی اینڈ اے ٹھیک ہے جی تو لوجیکلی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن پریکٹیکلی شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے دیر از اے ہیوج ڈفرنس اور وہ ڈیفرنس کیا ہے کہ ان مینی کیسز ان سڈن کیسز یور پروگرام مائٹ کریش اور جب آپ کا program crash کرتا ہے اس طریقے سے pointer کو غلط جگہ پہ point کرنے کی وجہ سے نل pointer جو ہے کسی جگہ point نہیں کر رہا یا اگر کوئی اور dangling pointers ہوں یا غلط جگہ پہ پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے اس جگہ پہ آپ ڈیٹا اٹھانے کی کوشش کریں آپ کا جو پروگرام اگر کریش کرے گا اس طرح کے پروگرام کو ڈی بگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس ایرر کو آئیڈینٹیفائی کرنا وڈ بی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ اور آپ کو کافی ٹائم لگے گا اس کو ڈی بگ کرنے میں میں اس سلسلے میں بعد میں بات کروں گا جب ہم ڈی بگنگ کے سلسلے میں بات کریں گے ذرا ڈیٹیل میں کہ کی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہرحال اس وقت یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ شارٹ سرکٹنگ ایک نہایت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے بڑا خطرناک کانسیپٹ ہے اس کو یوز کرتے وقت یو آلویز نیڈ ٹو بی اور آپ کو ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ایکسپریشن کا کون سا حصہ شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا پروگرام کافی آپ کے لیے دقت پیدا کرے گا اب ایک اور پہلو جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو عام طور پہ شاید پروگرامنگ کی کلاسز میں یا ادروائز بھی بہت کم بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے آپریٹر ایویلویشن آپریٹر ایویلویشن آپرینٹ کی ایویلویشن کسی آپریٹر کے لیے اور اس کے سائڈ ایفیکٹس یہ کیوں یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یہ ونس اگین سی سی پلس پلس اور اس طرح کی لینگویجز میں دا لینگویج ڈز ناٹ اسپیسیفائی کہ اگر آپ کے پاس ایک آپریٹر ہے اس کے آپس جو ہیں کس آرڈر میں ایویلویٹ ہوں گے دیٹ از لیٹ سے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپریشن ہے اے پلس بی اور اے آپ کا ایک کچھ سب ایکسپریشن ہے اور بی آپ کا دوسرا سب ایکسپریشن ہے تو اے پلس بی اٹ از ناٹ نیسری کہ پہلے اے ایویلویٹ ہوگا پھر بی ایویلوٹ ہوگا اور پھر ان دونوں کا سم لیا جائے گا اے پلس بی لینگویج اس کے بارے میں میوٹ ہے لینگویج خاموش ہے لینگویج یہ نہیں بتاتی کہ یہ کس آرڈر میں آپ نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے اور اگر لینگویج جب یہ نہیں بتاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپائلر رائٹر جو آپ کا امپلیمنٹر ہے جس نے یہ کمپائلر لکھا ہے جو کوڈ جنریٹ کرے گا فری to چوز اینی امپلیمنٹیشن جو اس کے لیے آسان ہو جس کو وہ کنسٹنٹلی یوز کر سکتے ہو یا اس میں کوئی اس کا فائدہ دیکھتے ہو ٹھیک ہے جی تو چاہے وہ اے بھی پہلے ایویلوٹ ہو سکتا ہے بی بھی پہلے ایویلوٹ ہو سکتا ہے ہمیں یہ چیز گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپریٹرس جب لکھے جب ہوں کسی ایکسپریشن میں اے پلس بی ملٹی پلائڈ بائی سی تو ان آپریٹرس کی پرسیڈنس برقرار رہے گی That is, بی پہلے سی سے ملٹیپلائی پلائی ہوگا پھر اس کا ریزلٹ اے میں ایڈ ہوگا دیٹ پریسیڈنس وڈ بی مینٹینڈ لیکن اگر یہ آپ کے اے بی اور سی سب ایکسپریشنز جو ہیں ان تینوں کی ایویلویشن کا آڈر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کسی جگہ پہ اور اس طریقے سے اس وجہ سے مختلف کمپائلرز جو ہیں اسے مختلف طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو you نو know, اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں آپ کو اگزامپل کے ذریعے ذرا بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہ میں نے کہا کہ لینگویج اس چیز کے بارے میں میوٹ ہے لینگویج اس چیز کے بارے میں خاموش ہے یہ نہیں بتاتی کہ کون سا سب ایکسپریشن جو آپریٹر کے لیفٹ سائڈ پہ ہے یا آپریٹر کے جو رائٹ right سائڈ پہ ہیں دونوں میں سے کون سا سب ایکسپریشن پہلے ایویلوٹ ہوگا تو کیا پہلے f1 ون فنکشن کال ہوگا یا کہ پہلے f2 ٹو فنکشن کال ہوگا اور جو امپلیمنٹر جو ہے فری ٹو چوز وہ جس طریقے سے مرضی وہ جیسے اس نے لکھا دونوں میں سے کوئی بھی اس ایک پرٹیکولر امپلیمنٹ میں ایویلویٹ ہو سکتا ہے ہم اس کے بارے میں اتنے مند کیوں ہیں ایکچولی یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اگر اس کے بارے میں آپ کو نہ پتا ہو تو بعض اوقات ایسے مشکل پرابلمس سامنے آتے ہیں کہ جن کو ڈی کرنا پہلی بات ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہی عذاب بن جاتا ہے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے تو اس چیز کے بارے میں جاننا نہایت ضرور ہے تو آئیے چلتے ہیں یہ ذرا F1 ون اور ایف کی ذرا ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں ایف ون اور ایف ٹو بڑی سیمپل سی یہ دو میں نے دی ہیں یہ گو کہ کوئی ایسی ایک سپر فلوس سی ڈیفینیشن میں کہوں گا یہ کوئی, کوئی بہت اچھا فنکشن نہیں لکھا ہوا کوئی بہت کام کے فنکشنز بھی نہیں ہیں لیکن اس ایگزامپل کو جو میں جو پوائنٹ جو بتانا چاہتا ہوں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس طریقے سے لکھا ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا کوڈ بازت اس طرح کا تو نہیں لیکن جس میں اس طرح کی پراپرٹیز ہوں کوڈ میں وہ اکثر جگہ پہ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا بہرحال اس کوڈ میں کیا ہے f1 فنکشن جو ہے یہ ایک ریفرنس ٹائپ آرگومنٹ ایکس لیتا ہے تو اس فنکشن کے اندر x کی ویلیو دو سے ملٹیپلائی کی جاتی ہے دیٹ از x از بائی اس کی ویلیو ڈبل ہو گئی اور جو ریٹرن جو یہ فنکشن کرتا ہے وہ اس نئی ویلو میں ایک ایڈ کرنے کے بعد وہ ریٹرن کر دیتا ہے تو جہاں پر جو جوکشن جو ہے جس نے اس کو کال کیا ہے وہاں پر یہ اس کو جو ایکس پیرامیٹر پاس کیا تھا اس کی ٹو ایکس پلس ون آپ کو ویلو واپس مل جائے گی جو ایف ٹو جو فنکشن ہے وہ اس سے تھوڑا سا الٹا کام کرتا ہے وہ پہلے وائی کی ویلو جو ون سیگنڈ ریفرنس پیرامیٹر اس کو دو سے ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اس کی آدھی ویلیو ملتی ہے اس کے بعد اس ویلیو کو اس میں ایک ڈیکریمینٹ کر کے وہ ریٹرن ہو گئی ہے یہ چیز ذرا آپ ذرا یاد رکھیے کہ یہ جو ڈویژن کا جو آپریٹر جو ہے سینس دس از انٹی ڈیویژن سو یہ ٹرنکیٹ کر کے آپ کو واپس کرے گا دیٹ از اگر آپ کے پاس جو odd نمبر ہے لیٹس اے وائی دا ویلو آف وائی از 11 تو 11 ڈیوائڈ بائی 2 وڈ بی 5 not فائیو کیونکہ یہ انٹیز ہے تو جو آپ جو یہ فنکشن جو چیز واپس کرے گا دیٹ وڈ بی 4 اگر آپ نے y کی ویلیو گیارہ دی تو گیارہ کو دو سے ڈیوائیڈ کیا 5 اس میں سے ایک ڈیکل فور اینڈ دیٹ از وٹ ول کم بیک ٹو دیلر فنکشن Now, اب پھر وہ سوال آ جاتا ہے کہ اس سے کیا فرق کیا پڑتا ہے ذرا چلیے آپ ذرا کنکریٹ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں وی سے کہ وی ہیو اے از ایکل ٹو 3 اینڈ بی از ایکول ٹو 4 اور اس فنکشن کو اسی طریقے سے کال کیا سی از اکول ٹو ایف ون اے پلس ایف بی اب ذرا مجھے بتائیے کہ اس میں اے کی کیا ویلیو ہوگی جب اس فنکشن سے واپس آئیں گے جب اس کال سے واپس آئیں گے یہ اسٹیٹمنٹ ختم ہوگی A کی کیا ویلو ہوگی B کی کیا ویلو ہوگی اور سی کی کیا ویلو ہوگی یہ بڑا آسان ہے A کی ویلو دو سے ملٹی پلائی گئی تو یو 6 سکس پی کی ویلو فور تھی وہ دو سے ڈیوائڈ ہو کے آپ کو دو جو آپ واپس مل گیا تو ایک جگہ آپ کو یہ ملا سکس پلس ون وہ واپس آیا تو 7 اور ٹو مائنس ون واپس آیا تو سی کی ویلو آٹھ مل گئی کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کوئی بڑا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے کیا چلیں اب ذرا ایک تھوڑی سی دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں اب اسی فنکشن کو دوسرے طریقے سے میں نے استعمال کیا ہے اور اس وقت جو استعمال ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ دونوں جگہ F1 اور F2 ٹو دونوں کیسز میں جو پیرامیٹر جو پاس کیا گیا ہے وہ اے ہے So once again, I start with these values of A is equal to 3 and B is equal to 4. And actually B is not used in this way so B's value is insignificant. So we start with A's value from 3. When we started with 3 values, this C is equal to F1A plus F2A. Now, you tell me what is the value of A after this statement, what is the value of C after this statement? اگر آپ ذرا اس کو غور کریں جو میں نے پہلے جو آپ سے بات کی تھی کہ آڈر آف ایویلویشن جو ہے وہ لینگویج اس کے بارے میں خاموش ہے لینگویج یہ نہیں بتاتی کہ پہلے ایف اے جو پہلے ایف ون ہوگا کہ پہلے ایف ٹو ہوگا تو آپ ذرا اس کانٹیکس کو سامنے رکھیے اور ذرا دیکھیں کہ اگر پہلے ایف جب ویلو گئی تو ایٹ دیٹ ٹائم دو سے ڈیوائڈ ہو گئی تو آپ کو تین ویلو ملی اور F2 ٹو فنکشن نے جو ریٹرن واپس کی ویلو وہ دو 2 3-1 2 واپس کی تو آپ کے پاس جو سی کی ویلو جو ہے وہ سیون پلس ٹو نائن آ اب ذرا چلتے ہیں F1. If F2 is F1, تو پہلے A کی value 3 تھی دیلو از ڈیوائڈیڈ بائی ٹو آف اے 1 1 میں سے ایک ڈیکریمینٹ کیا 0 تو جو ایف ٹو نے جو واپس کی ویلو وہ زیرو کی اور اس کے ساتھ اے کی انہوں نے کر دی. اور جب اے کی ویلو ایف ون میں ویلو آپ کو ملی تھری پلس زیرو وہ تھری ملی اور اے کی ویلو جو آپ کو ملی وہ ٹو ملی یہ آپ نے دیکھا کہ آرڈر آف ایویلوشن ڈز میٹر اور آرڈر آف جہاں پر آپ کے ایسے پیرامیٹرز آپ یوز کر رہے ہوں جن کو اندر اس فنکشن کے اندر جن کی ویلو چینج ہو رہی ہو تو اس کیس میں بڑی خطرناک سچویشن سی پیدا ہو سکتی ہے یہ ایک بڑی کامن مسٹیک ہے اس طریقے سے فنکشن کو لکھنا اس طریقے سے اس فنکشنس کو یوز کرنا تو بیسیکلی یہاں پر ایک دوسرا کانسیپٹ جس کی میں بات کروں گا کانسیپٹ کا نام ہے اس کو کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس سائیڈ ایفیکٹس آپ نے شاید پہلے ذکر سنا ہوگا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹ جس طرح آپ یہ ہے کہ آپ نے کوئی دوائی لی کوئی آپ کو کوئی بیماری کسی کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے کوئی اینٹی بایوٹک آپ نے لے لیا اب جو اینٹی بایوٹک ہے اس نے اس انفیکشن کو تو شاید کچھ ٹھیک کر دیا لیکن ایز اے سائڈ اس نے آپ کا میدا خراب کر دیا تو یہ مختلف دوائیوں کا مختلف میڈیسن کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے وہ استعمال کی جا رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور جگہ پہ گڑبڑ بازوقت کر دیتی ہے پروگرام میں بھی بین ہی بالکل اسی طریقے سے یہی بات ہوتی ہے اگر اف یو آر ناٹ کیئرفل ود دا سائڈ افیکٹس تو آپ کا پروگرام جس پرابلم کو آپ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے زیادہ خطرناک پرابلم آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکتا ہے جس کو بعد میں سالو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ اس طرح کے کی کیسز جو ہیں یہ آپ کی پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑے ڈینجرس ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں ہم بعد میں چل کے بات کریں گے اس سلسلے میں جو ایک بہت کامن جو پرابلم ہوتا ہے ایک جو کامن مسٹیک جو ہے جو عام طور پہ جو غلطی پروگرام کرتے وقت کی جاتی ہے وہ اس نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ امپراپر یوز of پلس پلس اینڈ مائنس مائنس آپریٹر جو انکریمنٹ اینڈ ڈیکریمنٹ آپریٹر جو ہیں ان کا امپراپر یوز جو ہے یہ اس طرح کی خرابیاں اکثر اوقات پیدا کرتا ہے میں آپ کو یہ سلائڈ کی مدد سے ذرا ایکسپلین کرتا ہوں یہ اب ذرا دیکھیے یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے ایرے اور اس کے پریگٹ کے اندر i پلس پلس از اب ونس اگین اس میں کیا پرابلم ہے اگر آپ کو یاد ہو دس اسائنمنٹ آپریٹر جو ہے یہ اسائنمنٹ آپریٹر بھی ایک آپریٹر ہے اس میں بھی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پلس کے آپریٹر کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا یہاں پر بھی جو آپ کا جو کمپائلر جو ہے وہ اس فری ٹو دی لیفٹ ہینڈ سائیڈ اینڈ دا رائٹ ہینڈ سائیڈ انڈیپینڈنٹ آف ایچ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ پہلے یہ ڈیٹرمن کر سکتا ہے کہ میں یہ کس ایرے انڈیکس کی بات کی جا رہی ہے جس میں یہ ویلو جانی ہے تو اگر آپ لیفٹ سائڈ کے پہلے ایویلوٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ i کی ویلو انکریمنٹ ہو جائے گی اسائنمنٹ سے پہلے اور اگر آپ رائٹ سائڈ کو پہلے ایویلویٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسائنمنٹ کے بعد ویلیو انکریمنٹ ہوگی اب یہ جو اس مس آئی کی ویلیو اگر لیٹ سے کہ زیرو ہوتی تو اگر یہ پہلے لیفٹ سائڈ ایویلویٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیروتھ انڈیکس میں جو ویلیو جائے گی وہ ون جائے گی اور اگر کیونکہ یہاں پر یہ آئی کی ویلیو انکریمنٹ ہو چکی ہے جب یہ رائٹ right سائیڈ پہ یہ بات پہنچی اور اگر رائٹ right سائٹ پہلے ایویلوٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیروتھ انڈیکس پہ جو ویلیو سٹور ہوگی وہ زیرو ہوگی تو ونس اگین یہ ایک خطرناک سی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو نہیں پتا کہ ایکچولی اس ایکسپریشن کی ویلیو کیا ہوگی اور اس کے نتیجے میں آپ جو پورا آپ کا جو الگورتم جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے یہ دوسری ایک ایگزامپل جو ہے یہ ونس اگین یہ ملٹیپل اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں ملٹیپل اسائنمنٹس یوز کیے گئے توگین اس میں کس طرح کا پروبلم ہے لٹ سے کہ ار جو i جو ہے اس کی ویلو یہاں پر بھی 0 ہے تو یہ جو X جو ہے, اس کی ویلو ایکس کی ویلو کچھ بھی ہو سکتی ہے لیٹ سیٹس فائیو کون سے انڈیکس میں ہوگی اگر جو پہلا جو ہے وہ پہلے اگر ایویلوٹ ہوتا ہے تو اس کیس میں ہم یہ کہیں گے کہ پہلے کیس میں آئی کی ویلو 0 تھی تو ایرے 0 پہ ایکس کی ویلو ڈال دی اور پھر وہ انکریمنٹ ہو گئی تو جب دوسری اے آئی میں پہنچی تو وہاں پر آئی کی ویلو 1 ہو گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ارے ون میں یہ ایکس کی ویلو ڈال دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لیفٹ سے رائٹ right اس طریقے سے یہ ایویلو ہوگی تو ارے انڈیکس زیرو اینڈ اے انڈیکس ون دونوں پہ یہ ایکس کی ویلو چلی جائے گی دیٹ از بوتھ آف دوز ووڈ بی ویو دس ویلو وچ اب ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر لیٹ سے رائٹ ٹو لیفٹ اگر ایویلوٹ ہو رہا ہے رائٹ ٹو لیفٹ اگر ایویلوٹ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی کی ویلیو اس پوری سٹیٹمنٹ کے بعد چینج ہوگی تو ان دیٹ کیس ایرے آئی ووڈ بی زیرو اینڈ ایرے آئی پلس پلس کیونکہ یہ پوسٹ انکریمنٹ ہے تو یہاں پر بھی آئی زیرو ہے تو دونوں جگہ پہ اے زیرو انڈیکس جو ہے اس میں ویلو فائیو اسٹور ہوگی ارے ون پہ کوئی ویلو اسٹور نہیں ہوگی اور اگر اے ون جو ہے وہ انشلاڈ ہے دین وی ول ہیو گارج دیئر یہ جو سائڈ افیکٹس جو ہیں یہ آپ کے کوڈ کی ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک بہت بری چیز ہوتی ہے جس کوڈ میں سائڈ افیکٹس ہوں اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لاجک کو پراپرلی فالو کرنا بعض کا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اگر اس میں کوئی پرابلم آئے کیونکہ آپ اس کوڈ کو سمجھنے میں اتنی آسانی آپ کے لیے نہیں ہوگی اس وجہ سے اس پرابلم کو فکس کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے تو اس پرٹیکولر ایگزیمپل میں جو ہم نے ابھی دیکھی اگر فرض کریں آپ کو جو فرسٹ انڈیکس جو ہے ایرے ون جو ہے اس پہ آپ کو اگر گاربیج نظر آ رہی ہے تو اٹ وڈ بی ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار میں تو یہاں پر اس کی ویلو فائیو کے برابر سیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پر گاربیج مجھے کیوں مل رہی ہے یہ گاربیج اس کو سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ملتی ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ یہ کوڈ چل جائے اگر یہ پورا اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپائلر رائٹر نے کس چیز کو کیسے بہرحال یہ سائیڈ ایفیکٹ کی گفتگو جو ہے یہ ایک ذرا لمبا ٹاپک ہے ہم اس کو انشاءاللہ ذرا جاری رکھیں گے اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں اس وقت میں ختم کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آج کی جو ہماری گفتگو تھی اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں تو ایک نظر ذرا سمری پہ ڈال لیں آج کے لیکچر میں ہم نے دو تین کانسیپٹس کے بارے میں بات کی وہ کانسیپٹس کون کون سے تھے سب سے پہلے جو ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ آپ کے کوڈ کی ریڈیبلٹی جو ہے اگر آپ اس کوڈ کو موجولر بنائیں گے دیٹ از اگر آپ اس کے جو لوجیکل اسٹیپس جو ہیں ان کو فنکشنس میں ڈیوائڈ کر کے باہر لے جائیں گے تو وہ آپ کی ریڈیبلٹی بہتر ہوگی اس سے کوڈ کو سمجھنا آسان ہوگا اور نہ صرف اس کوڈ کو سمجھنا آسان ہوگا بلکہ اکثر اوقات آپ کو ایز اے بائٹ پروڈکٹ آپ کو چھوٹے فنکشن آف زلری آپ کو مل جائیں گے جو آپ کسی اور جگہ پہ بھی آپ ری یوز کر پائیں گے اگر ایسا نہ بھی ہو ایون دین دیر از اے لاٹ آف ویلو ان موجول بریکنگ دیٹ کوڈ ان ٹو اسمالر فنکشن دوسری چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ شارٹ سرکٹنگ کے کیا نقصانات ہیں اور شارٹ سرکٹنگ جو ہے جب آپ بولین ایکسپریشنس لکھیں یو نیڈ ٹو بی ویری careful اباؤٹ شارٹ سرکٹنگ اس سے جس طرح کے بگس یا ڈیفیکٹس میں آ جاتے ہیں بعض وہ بہت مشکل ہوتے ہیں ان کو ڈٹرمن کرنا ان کو سمجھنا اور کیونکہ اس کو سمجھنا مشکل نہیں مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو ڈیبک کرنا بھی نہایت مشکل کام ہوتا ہے تو یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے یہ ایک آپ کا لاجیکل بولین لوجیکل ایکسپریشن جو ہے وہ ایک طرف اور کس طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن ہے سی یا اس طرح کی لینگویجز میں وہ دوسری طرف ان دونوں میں جو ڈفرینسز ہیں ان کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے ادر وائز آپ کا پروگرام مشکل ہو جائے گا مشکل سے آپ کو سمجھ آئے گی اور تیسری بات ہم نے آپرینٹ ایویلیوشن کے حوالے سے بات کی سائڈ افیکٹس کے حوالے سے بات کی اس سائیڈ ایفیکٹ کی گفتگو کو انشاءاللہ شاء اللہ اگلے میں جاری رکھیں گے لیکن اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے خدا حافظ اور اسلام علیکم